امی چپ ہو گئی اور سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی دور کے دھیان میں کھو گیا کتنے زمانے بیٹھے دھیان کی ایک ہی لہر میں بہ رہے تھے لہر انہیں بہا کر کہاں سے کہاں لے گئی تھی ایسان وہ یہاں کہاں تھے روپ نگر کے بیچ اپنی حویلی میں بھٹک رہے تھے ابا جان اسان جانے کہاں سے آن درامد ہوئے ماں بیٹے کو گمسم دیکھ کر کسی قدر حیران ہوئے ذاکر کیوں کیا ہوا کچھ نہیں ابا جان آہستہ سے کہا اور چپ ہو گیا پھر انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا بات کیا ہے بات تو کچھ بھی نہیں بس یوں ہی پچھلی باتوں کا خیال آ گیا تھا ایک لمبے ٹھنڈے سانس کے ساتھ وہ روپ نگر کے سفر سے واپس آئی واپسی پر انہیں اس چھوٹے سے کرائے کے گھر کے در دیوار کتنے عجب اور اجنبی نظر آئے تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر گم ہو گئیں۔ پھر اچانک بولی اجی میں کہا کہ کوٹری کے تالے کی چابی کہاں ہے کوٹری سی کوٹری اے ہے ابھی سے بھول گئے اپنی حویلی میں کوٹری نہیں تھی اچھا حویلی کی کوٹری ابا جان چپ ہوئے پھر بولے ذاکر کی ماں پچیس برس گزر چکے ہیں اجی میں نے کوٹری کی چابی تو پوچھا ہے برسوں کا حساب نہیں پوچھا تم نے کوٹھری کی چابی کو پوچھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ کتنا زمانہ گزر چکا ہے اجی زمانے کا کیا ہے وہ تو گزرتا ہی رہتا ہے مگر کوٹھری کی چابی کھو گئی تو غذب ہو جاوے گا ہماری تو ساری جدی پشتی چیزیں اسی میں بند ہیں میرا سارا جہیز کا سامان اسی میں ہے اور اللہ رکھے جب ذاکر پیدا ہوا تھا تو دادا نے پوتا ہونے کی خوشی میں چاندی کی رکابیوں میں بالوشائیاں برادری میں باٹی تھی اس وقت کی بچی ہوئی بارہ رقابیاں بھی وہیں رکھی ہیں اور ہاں تم نے جو کربلائے معلّہ سے کفن منگایا تھا وہ بھی وہیں اسی ٹرنک میں رکھا ہے جس میں بڑے ابا کی مدینہ منورہ والی جانماز اور خاک شفا کی سرداگاہ رکھی ہے اور بڑی اما کی پٹاری اور رہل رکھی ہے کفن اس نے تعجب سے امی کو دیکھا ہاں بیٹے کفن جب تیرے دادا کربلا کی زیارت سے آئے تھے تو دو کفن خاص وہاں کے تیار کیے ہوئے اور امام کے روزے سے مس کئے ہوئے اپنے ساتھ لائے تھے ایک میں تو خود دفن ہوئے ارے جبھی تو ان کی قبر سے چالیس دن تک مشک سی خوشبو آتی رہی تھی چالیس دن تم چالیس دن کی بات کر رہی ہو میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب بھی میں نے وہاں جا کے فاتحہ پڑھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ قبر سے خوشبو نکل رہی ہے عجیب طرح کی خوشبو ہوتی تھی ابا جان چپ ہوئے, پھر ٹھنڈا سانس بھر کے بولے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ سب قبریں کس حال میں ہیں میں جو کر سکتی تھی وہ تو میں نے کر دیا ویاس پور کے لیے جب ہم چلے ہیں تو اسی وقت میں نے جدی پشتی نشانیاں کوٹھی میں سنگوا دی تھی اور تالا ڈال دیا تھا اور میں نے پاکستان چلنے سے پہلے بار بار تم سے کہا کہ میں روپ نگر کا ایک پھیرا لگاؤں اور جو چیز وہاں سے لینی ہو لے لوں مگر تم نے میری ایک نہ سنی ارے میں ایک مرتبہ تالا کھول کے چیزوں کو کم سے کم دھوپ تو لگا آتی اتنا زمانہ ہو گیا کم وقت دیمک نہ لگ گئی ہو اس گھر میں دیمک بہت تھی مجھے جانا چاہیے پیشتر اس سے کے دیمک سب کچھ چاٹ جائے اس نے دل ہی دل میں سوچا پھر اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ آخر وقت کے ساتھ چیزوں کو دیمک کیوں لگ جاتی ہے وقت اور دیمک کا آپس میں کیا تعلق ہے وقت دیمک ہے یا دیمک وقت ہے ذاکر کی ماں تمہیں یاد نہیں کہ اس وقت گاڑیوں میں کیا ہو رہا تھا میں تو خود چاہتا تھا کہ چلنے سے پہلے روپ نگر کا ایک پھیرا لگا لوں بزرگوں کی قبروں پر آخری فاتحہ تو پڑھ لی ہوتی ابا جان رکے پھر بولے اور کم از کم اپنا کفن تو لے آتا رکے اور اس سے مخاطب ہوئے بیٹے وہاں تو ہم نے اپنے کفن دفن کا سارا انتظام کر رکھا تھا کفن آیا رکھا تھا قبر کی جگہ بھی طے کر لی تھی بس عزیزوں کو اتنی زحمت کرنی تھی کہ بیری کی چار ٹہنیاں توڑ کے ہمیں غسل دے دیں اور کاندھا دے کر قبر میں اتار دیں مگر یہاں کوئی انتظام نہیں ہے سب انتظام تمہیں کرنا ہے مسلمانوں کی تہذیب میں قبر کتنی بڑی طاقت ہے اسے سریندر کے خط کا فکرہ یاد آیا ارے مجھے تو یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ ہمارا مرنا کیسے ہوگا امی فکر مندانہ لہجے میں بولی زندگی تو جیسے تیسے گزر گئی مگر مرنے پر تو سو انتظام کرنے ہوتے ہیں تو گویا موت زندگی سے زیادہ انتظام چاہتی ہے اس نے دل میں سوچا دروازے پر دفتن دستک ہوئی کون میں عرفان آیا وہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلا امی تو فوراً ہی کمرے سے نکل گئی مگر ابا جان نے عرفان کے آنے کا انتظار کیا اس کے داخل ہوتے ہی سوال جڑ دیا میاں کوئی خبر جی کوئی خاص خبر تو ہے نہیں میاں تم کیسے اخبار نویس ہو رک کر بولے مگر تمہاری بھی کیا خطا ہے آج کل اخباروں کا حال ہی ایسا ہے آگے خبروں کو اچھالا کرتے تھے اب خبریں چھپاتے ہیں بہرحال اللہ رحم ہی کرے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے یہ کہتے کہتے اٹھے اور اندر چلے گئے یار میں تیرا انتظار کرتا رہا بہت بوریت رہی شیراز تو آج بلکل خالی پڑا تھا اچھا کوئی نہیں آیا بس وہی سفید سر والا آدمی آج اس نے مجھے اکیلا پا کے لیا بہت بور کیا رکا پھر بولا یار مجھے یہ آدمی بہت مشکوک نظر آتا ہے یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو مگر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کیسے یار جو شخص قومی درد کا مظاہرہ کرے اس کے بارے میں مجھے خامخا شک ہونے لگتا ہے چھوڑ یار یار اس اس خبر سنا نے لہجے میں کہا کہاں سے ہندوستان سے ہندوستان سے عرفان نے اسے سر سے پیر تک شک بھری نظروں سے دیکھا ہندوستان سے خط اس कहा. زمانے میں کسی عزیز کا ہے نہیں اپنے پرانے دوست سریندر کا سریندر کا خط اس زمانے میں عرفان نے تنز بھرے لہجے میں کہا یار ذاکر مجھے کبھی کبھی تجھ پر بھی شک ہونے لگتا ہے میں نے خود اپنے بارے میں اکثر شک کیا ہے مگر خیر فیل حال تو اس خط کو پڑھ اس نے خط عرفان کے حوالے کیا عرفان نے شروع سے آخر تک احتیاط سے پڑھا وہ خط پڑھ رہا تھا اور ذاکر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا خط پڑھ چکنے کے بعد عرفان ہسا یار میں سمجھتا تھا کہ سابرہ تمہارے زدہ تخیل کا فطور ہے مگر وہ تو مچ وجود رکھتی ہے رکا پھر بولا بہرحال تمہارے عشق کی ٹائمنگ خوب ہے عشق کا پھل کس موسم میں آ کر پکا ہے اس نے عرفان کے بیان کو نظر انداز کیا اور کہنے لگا یار میں وہاں جانا چاہتا ہوں کیا کہا جانا چاہتے ہو ہاں یار جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ جا کر ملا جائے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اس سے پہلے کے عرفان نے ایک طنز کے لہجے میں اس کے کہے ہوئے لفظ دہرائے پھر بولا میرے عزیز وقت بہت گزر چکا ہے ہاں وقت بہت گزر چکا ہے مگر پھر بھی کہتے کہتے وہ سوچ میں پڑ گیا امی نے کمرے میں جھانکا ارے بیٹا یہ باہر شور کیسا مچ رہا ہے شور کیسا شور کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی کیا جنگ شروع ہو گئی دونوں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے باہر نکلے اب شام تھی اور گلی میں اس طرف سے اس طرف تک اندھیرا تھا دور کے کئی مکانوں کے دریچوں اور روشن دانوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی مگر ساتھ ہی گلی میں ایک شور اٹھ رہا تھا کہ بجلی گل کرو لائٹ آف کر دو اور گھروں کی روشنیاں گل ہوتی چلی گئیں اب دور دور تک پورا اندھیرا تھا رضاکار نوجوانوں کی ایک ٹولی سیٹیاں بجاتی تیزی سے گلی میں داخل ہوئی ذاکر آگے بڑھا کیا بات ہے بھائی جنگ شروع ہو گئی کون کہتا ہے ریڈیو سے اعلان ہوا ہے اور ٹولی سیٹیاں بجاتی ہوئی تیزی سے دوسری گلی میں مڑ گئی وہ دونوں تھوڑی دیر تک چپ کھڑے رہے پھر وہ اپنے گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھے ہوئے بولا یار جنگ تو واقعی شروع ہو گئی ہوں hmm, عرفان سوچتے ہوئے بولا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دونوں دیر تک اس گرد گردالوں ڈیوڑی پہ بیٹھے رہے۔ اندھیری گلی میں دو ساکت سائے۔ یکایک سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ قریب و دور سے سیٹیوں کی تیز आवाजें आने شروع ہو گئیں۔ سیٹیوں کی आवाजें اور بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ۔ اندر نہ چلے چلے۔ اس نے آہستے سے کہا۔ اندر بہت محفوظ ہے۔ عرفان نے ناخوش گوار سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو پھر سائرن کی آواز رفتہ رفتہ معدوم ہو گئی بھاگتے دوڑتے قدموں کی چاپ سیٹیوں کی آواز لوگوں کی چیخ و پکار لائٹ آف کرو کی غسیلی ہدایات رفتہ رفتہ سب آوازیں خاموش ہو گئیں فضا میں سناٹا چھا گیا کان اس سناٹے میں کوئی بڑی آواز سننے کے منتظر تھے دیر تک منتظر رہے کوئی بڑی آواز کوئی دھماکہ سنائے نہیں دیا یار ہاں یار میں سوچ رہا ہوں کہ سابرا تو تم سابرا کے بارے میں سوچ رہے ہو ہاں اس وقت ہاں اس وقت دور سے آتی ہوئی ایک گھون گھو کی مدھم آواز نے انہیں خاموش کر دیا وہ پھر گوش بر برآواز ہو گئے یہ ہندوستان کے جہاز ہیں ہاں ہندوستان کے جہاں سے آج تمہیں محبت نامہ موصول ہوا ہے مگر یار میں کچھ اور سوچ رہا تھا کیا یہ کہ اب سابرہ ڈھاکہ کو بھول کر اس شہر کی خبریں معلوم کرتی پھرے گی سنو عرفان نے تشویش بھرے لہجے سے سرگوشی میں کہا اور دونوں پھر گوش بر برآواز ہو گئے دھماکے کی مدھم آواز جیسے دور پرے کسی انجانی بستی میں گولہ گرا ہو اور پھر عطا خاموشی ایک خوف بھرا سناٹا پورا شہر جیسے سانس روک کے ساکت ہو گیا تھا۔ موٹریں ٹیکسیاں رکشے ٹانگیں سب سواریاں عجلت میں تھیں کہ ایک دوسرے پر چڑھی جا رہی تھیں۔ اسے سڑک عبور کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ سواریوں کو دیکھا۔ دفتن ایک کار کہ اس کی پشت پر کرش انڈیا لکھا ہوا تھا۔ سواریوں سے بھری سامان سے لدی فراٹے کے ساتھ اس کے برابر سے گزری چلی گئی کار کی پشت پر لکھا ہوا نعرہ ذرا دیر کے لیے اس کی نظروں کے سامنے آیا اور پھر اڑتی گرد میں دھندلا گیا کار بہت تیزی میں تھی کہ سڑک سے اتر کر کچے میں آئی اور گرد اڑاتی اڑتی چلی گئی اس نے گزرتے ٹریفک کا تفصیل سے جائزہ لیا کاریں اور ٹیکسیاں اپنی چمک دمک کھو بیٹھی تھی ان کے ڈھانچوں پر مٹی لپی ہوئی تھی ہر کار ہر ٹیکسی سواریوں سے بھری ہوئی سامان سے لدی ہوئی ٹانگوں میں سامان اور سواریاں ایک دوسرے میں گڈمٹ تھیں یا اللہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اپنی اس حیرانی کا ذکر اس نے شیراس پہنچ کر عرفان سے کیا یار آج ہماری سڑک پر بہت ٹریفک تھا سڑک عبور کرنا مشکل ہو گیا لوگ آخر کہاں جا رہے ہیں تم نے صرف سڑک کا ٹریفک دیکھا ہے میں ابھی اسٹیشن کا نقشہ دیکھ کے آ رہا ہوں وہ نقشہ بھی بتا دو مت پوچھو پلیٹ فارم پر اتنا مسافر ہے کہ وہاں سانس لینا مشکل ہے اور گاڑی کوئی نہیں رہی بس قیامت کا سما ہے اور یہاں شیراز خالی پڑا ہے اس نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے کہا آج شیراز بالکل ہی خالی تھا وہ اور عرفان بس دو دم ایک میز کے گرد بیٹھے تھے یار آج وہ اپنا سفید بالوں والا دوست بھی نہیں آیا اچانک دروازہ کھلا اور افضال داخل ہوا ارد گرد نظر ڈالی خالی خالی اس نے افسردگی سے جواب دیا چوہے کہاں چلے گئے تمہاری بانسری کا انتظار کر کے اتنے فرسٹریٹ ہوئے کہ خود ہی سمندر کی طرف چلے گئے عرفان نے تنز بھرے لہجے میں جواب دیا افضال نے گھور کے عرفان کو دیکھا کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا مگر وہ آدمی چائے منگا عرفان نے آواز دی عبدال جیسے آرڈر کا منتظر ہی تھا فوراً لپک کر آیا ہاں جی چائے افضال سوچتے ہوئے بولا یار پرندے بہت پریشان ہیں میں ابھی راوی کی طرف سے آ رہا ہوں جب جہاز آتے ہیں تو آس پاس کے باغوں سے پرندے حواس باختا اڑتے ہیں بے مانی طور پر آسمان پہ چکر کاٹتے ہیں اور غریب پھر درختوں میں چھپ جاتے ہیں رکا بڑبڑایا اس نگر کے پرندے پریشان ہیں اور تم عرفان نے اسے گھور کے دیکھا میں بھی پریشان ہوں تمہیں پتا نہیں کہ جو پریشان ہیں وہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں افضال سوچ میں پڑ گیا پھر کہنے لگا ایک مسافر نے کسی جنگل سے گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک چندن کے پیڑ میں آگ لگی ہوئی ہے شاخوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اڑ چکے ہیں مگر ایک راج ہنس شاخ پہ بیٹھا ہوا ہے مسافر نے پوچھا کہ اے راج ہنس کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ چندن میں آگ لگی ہوئی ہے پھر تو یہاں سے اڑتا کیوں نہیں کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہنس بولا کہ اے مسافر میں نے اس چندن کی چھاؤں میں بہت سکھ پایا ہے کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ اب جبکہ وہ دکھ میں ہے میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں افضال چپ ہو گیا پھر بولا جانتے ہو وہ کون تھا شاقیہ منی نے جاتک سنائی بھکشو کو دیکھا کہا کہ, hey, بھکشو جانتے ہو وہ راج ہنس کون تھا وہ راج ہنس میں تھا اچھا عرفان تنزیہ لہجے میں بولا میں بھی تم سے اسی اعلان کی توقع کر رہا تھا افضال عرفان کا منہ تکنے لگا پھر بولا تو ٹھیک کہتا ہے بالکل ٹھیک وہ راج ہنس میں تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا دروازے تک گیا مگر کچھ سوچ کر پھر پلٹا عرفان کے قریب آیا بولا بدھ بھی سچا تھا میں بھی سچا ہوں اصل میں پچھلے جنم میں ہم دونوں ایک تھے افضل پلٹ کر جانے لگا تھا کہ چائے بنائی افضال چائے پیتے پیتے بولا یار جو کچھ ہوا اچھا ہوا کیا اچھا ہوا یہی کہ مکرو لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں شیراج آج کتنا پاکیزہ نظر آ رہا ہے رکا اور بولا یار میں نے بہت سوچا آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ لوگ جو طیب ہیں اس ملک کو بچا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ عرفان نے اپنے مخصوص تنزیہ لہجے میں پوچھا کہاں ہیں؟ کہا کہ تجھے وہ نظر نہیں آتے میں اور تم دونوں یار تین بہت ہوتے ہیں پھر جیب سے نوٹ بک نکالی قلم کھولا نوٹ بک کھول کر کچھ لکھتے ہوئے بولا عرفان میں نے تجھے معاف کر دیا طیب لوگوں کی فہرست میں تیرا نام شامل کر لیا ہے پھر بڑبڑایا میری نوٹ بک میں طیب لوگوں کی فہرست روز بروز مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے اچانک سائرن بجنے لگا اس کے ساتھ ہی لگی افضال یہ ہائی حملے کا سائرن ہے. باہر مت ڈر آج داتا سے میری بات ہو گئی ہے میں نے کہا کہ داتا میں تیرے شہر کو اپنی پناہ میں لے لوں انہوں نے کہا کہ لے لے سو so یہ شہر اب میری پناہ میں ہے اسے کچھ نہیں ہوگا یہ کہتے کہتے اٹھا اور باہر نکل گیا بس اسی طرح رات اور دن کی تمیز کے بغیر وقفے وقفے سے سائرن بولتا سائرن کے ساتھ سیٹیاں بجتی ٹریفک کے سپاہی اور سول ڈیفینس کے رضاکار سڑک سڑک سیٹیاں بجا کے اور اشارے کر کے ہدایات دیتے نظر آتے سڑک سڑک سواریوں کی رفتار اچانک تیز ہو جاتی پھر دھیمی پڑتی چلی جاتی کہ وہ سڑک سے اتر کر درختوں کے سائے میں ٹھکانے بناتی چلی جاتی رفتہ رفتہ سڑکیں خالی ہو جاتی اور صرف ٹریفک کے سپاہی اور رضاکار سیٹیاں منہ میں دبائے جہاں تہاں کھڑے دکھائی دیتے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سڑک خالی کنارے کنارے کھڑی ہوئی موٹروں رکشاؤں, ٹیکسیوں اور سکوٹروں کی لمبی قطار. کا سارا شور شہر کی ساری آوازیں معطل اور خاموش تیزی سے گزرتی ہوئی کوئی جیپ اس بے حرکتی اور خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتی مگر وہ دم کے دم میں اوجھل ہو جاتی اس کے بعد خاموشی اور امڈ آتی بے حرکتی اور گہری ہو جاتی اور وہ کبھی کسی سڑک کے کنارے درخت کے سہارے بیٹھ کر کبھی درختوں کے پیچھے کسی کھائی میں اجنبی راہگیروں کے بیچ پسر کر کبھی شیراز کے کسی گوشے میں دبک کر کان کھڑے کرتا اس اندیشے کے ساتھ کہ ابھی ایک عجیب شور اٹھے گا اور فضا کا سکوت سکو برہم ہو جائے گا مگر کوئی شور سنائی نہ دیتا نہ کوئی بڑا دھماکہ نہ کوئی اونچی آواز بس دور سے آتی ہوئی ایک مدھم گھون گھون. اس کے بعد پھر مکمل خاموشی اور پھر سائرن بولتا کہ اب اس کے بولنے کے ساتھ چھپے ہوئے لوگ کونوں خدروں سے نکلتے اور رکشائیں اسکوٹر موٹریں ٹیکسیاں ایک دم سے پورے شور کے ساتھ چل پڑتی ابھی فضا پور شور ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے اور ابھی پھر سائرن بولنے لگا پھر وہی سیٹیاں پھر وہی چھپتے ہوئے لوگ اور تھمی ہوئی سواریاں اور پھیلتی ہوئی خاموشی دن میں کتنی بار یہ عمل دوہرایا جاتا مگر شام پڑے سائرن دوسرے رنگ سے بچتا کہ اس کے ساتھ سواریوں کی رفتار میں اور پیادوں کی چال میں اچانک ایک درہمی پیدا ہو جاتی رکنے کے بجائے ہر سواری بےتحاشا دوڑ رہی ہے اور ہر پیادہ بھاگم بھاگ چلا جا رہا ہے مگر رفتہ رفتہ شور دور ہوتا چلا جاتا خاموشی شام کے دھندلکے کے ساتھ پھیلتی چلی جاتی اور رات کے پھیلتے سائے کے ساتھ مل کر پورے شہر پہ چھا جاتی اس خاموشی سے فائدہ اٹھا کر کتے اول رات میں بھونکنا شروع کر دیتے بس پھر لگتا کہ رات بہت گزر چکی ہے اتنی جلدی اتنی رات ہو گئی مگر اس کے بعد رات پڑ جاتی اور گزرنے کا نام نہ لیتی پھر اچانک بول پڑتا پھر وہی سیٹیاں اس کے ساتھ ہی کتے ایک نئی توانائی کے ساتھ بھونکنا شروع کر دیتے لگتا کہ سارے شہر کے کتے ایک دم سے جھل کھڑے اور کتوں کے بھونکنے کا شور اس کے حواس پہ چھاتا چلا جاتا بستر میں لیٹے لیٹے اسے لگتا کہ ساری فضا اس مکرو شور سے بھر گئی ہے قریب پلنگ پر پل لیٹے ہوئے ابا جان آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ جاتے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے پھر امی کروٹ لیتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی ذاکر بیٹے جاگ رہے ہو جی امی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اس کے بعد امی دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتی یا الہی خیر ابا جان منہ ہی منہ میں عربی میں کچھ پڑھتے کبھی ناد علی کبھی آیت کرسی امی اونچی کاپتی ہوئی آواز میں دعا مانگتی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے امی کی خواہش کے مطابق ہم ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تین سائے ابا جان آیتوں کا ورد کر رہے ہیں امی دعا مانگ رہی ہیں اور میں خطرے کی اتنی راتیں گزارنے کے بعد بھی اپنے ذہن کو ایسے وقت میں مصروف رکھنے کے لیے کوئی صورت نہیں سوچ سکا ہوں سناٹے میں کان کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں خاموشی کی تہوں سے ابھرتی ہوئی ایک آواز گھوں گھوں گھوں دن میں یہ آواز کتنی مدم ہوتی ہے مگر اس وقت یہ آواز کتنی تیز اور کتنی ہےبت بھری ہے اچانک کہیں دور سے دھماکے کی آواز ذاکر جی بیٹا یہ تو بم کسی آواز ہے جی کہاں گرا ہے بم کہاں گرا ہے شہر کے مختلف کوچے میرے تصور میں ابھرتے ہیں میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دھماکے کی آواز کس سمت سے آئی تھی اور اس سمت میں کون کون سے محلے واقع ہیں ابا جان اسی یکسوئی کے ساتھ آیات کا ورد کرنے میں مستغرق ہیں اور میرا ذہن شہر کے مختلف کوچوں میں بھٹک رہا ہے شام نگر میں اچانک ٹھٹک جاتا ہوں اور شام نگر کا وہ مکان جس میں ہم نے پاکستان آ کر پڑاؤ ڈالا تھا میرے تصور میں ابھر آتا ہے کیا یہ بم وہاں گرا ہے نہیں اسے وہاں نہیں گرنا چاہیے میری اس مکان سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے بس وہاں سے منتقل ہوتے ہی وہ مکان میرے دل و دماغ پر کوئی نقش چھوڑے بغیر حافظے سے اتر گیا تھا مگر اس وقت اچانک وہ مکان میرے تصور میں ابھر آیا ہے وہ کمرہ میری آنکھوں میں پھر رہا ہے جس میں میں نے پاکستان آ کر پہلی رات بسر کی تھی نہیں بم اس علاقے میں نہیں گرنا چاہیے اس گھر کو محفوظ رہنا چاہیے اس پورے گھر کو اور اس کمرے کو کہ وہ پاکستان میں میری پہلی رات کے آنسوؤں کا ہے پانچ دسمبر جنگ کی راتوں میں اپنے ذہن کو ایک رستے پر لگا کے رکھنے کی ترکیب میں نے سوچ لی ہے اور اس پر عمل شروع کر دیا ہے یعنی اس وقت جب باہر کہیں دور کتے بھونک رہے ہیں میں لحاف میں بیٹھا لالٹین سامنے رکھے ڈائری لکھ رہا ہوں جاڑے کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جنگ کی راتیں ان سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اب جاڑے اور جنگ کے موسم ساتھ ساتھ آئے ہیں جنگ کا دن تو فتوحات کے مجدے اور شکستوں کی افواہیں سننے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے میں گزر جاتا ہے رات کیسے گزاری جائے کرفیو کے وقت سے پہلے پہلے گھر آ جاتا ہوں امی جان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلیک آؤٹ سے پہلے پہلے کھانے پینے سے فراغت حاصل کر لی جائے یہی ہوتا بھی ہے ہم بلیک آؤٹ سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر امی باورچی خانہ بند کر کے اطمینان سے کمرے میں آ بیٹھتی ہیں بس اس کے ساتھ ساتھ باہر گلی سے قدموں کی آہٹ آنی بند ہو جاتی ہے نہ قدموں کی آہٹ نہ بچوں کا شور و غل, نہ بچوں کو پکارتی ہوئی ماؤں کی چیخوں پکار بس ایک دم سے سناٹا ہو جاتا ہے رضاکاروں کی سیٹیوں کی آواز بھی آنی بند ہو جاتی ہے اچانک محلے کے کتے باجماعت بھونکنا شروع کر دیتے ہیں انہیں دور کے محلوں کے کتوں سے اپنے اقدام کی تائید حاصل ہوتی چلی جاتی ہے رات کے اول وقت میں آدھی رات کا سما پیدا ہو جاتا ہے سناٹا پھر سائرن اور سیٹیاں پھر کہیں دور آسمان پر اڑتے جہازوں کی مدھم گھوں گوں پھر سائرن پھر سناٹا رات کھنچتی چلی جاتی ہے کسی طور ختم ہونے میں نہیں آتی ابا جان نے جنگ کی لمبی راتوں کو گزارنے کا اچھا طریقہ سوچا ہے مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی امی جان نے بھی اپنی عشا کی نماز کو طول دینا شروع کر دیا ہے میری سمجھ میں ان راتوں کو گزارنے کا طور نہیں آ رہا تھا لالٹین کی روشنی میں کتاب زیادہ دیر تک پڑھ نہیں سکتا بجلی امی جان نہیں جلانے دیتی وہ بھی سچی ہیں بجلی کی تیز روشنی کسی نہ کسی طور چھن کر باہر پہنچ جاتی ہے پھر رضاکار گول مچاتے ہیں لائٹ بند کرو لائٹ بند کرو اور لالٹین یوں مجھے اچھی لگتی ہے لالٹینوں کے زمانے کو جب ہمارے روپ نگر میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی اور اندر گھر میں بھی اور باہر گلی میں بھی لالٹین ہی کی روشنی ہوتی تھی میں کس محبت سے یاد کرتا ہوں بڑے ہو کر میں نے تعلیم کی ساری منزلیں بھی لالٹین ہی کی روشنی میں طے کی مگر اب یہ حال ہے کہ لالٹین کے زمانے کو صرف یاد کر سکتا ہوں لالٹین کی روشنی میں کتاب نہیں پڑھ سکتا مگر میں نے آج تجربہ کیا ہے لکھ سکتا ہوں اس ڈائری کو لکھنے کا اولین مقصد تو یہی ہے کہ جنگ کی لمبی راتوں میں میرا ذہن جو بے خوابی کا مریض بن کر آوارہ بھٹکتا پھرتا ہے اسے کسی رستے پر لگا دیا جائے اور پراگندہ خیالی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے مگر اسی کے ساتھ اس میں مجھے ایک اور فائدہ بھی نظر آ رہا ہے اس طور میری جنگ کی آپ بیتی مرتب ہو جائے گی جنگ گزرنے کے بعد بشرط زندگی میں جان سکوں گا کہ جنگ کے دنوں میں کتنا جھوٹ سنا اور کتنا جھوٹ کہا اور جنگ کی راتوں میں, میں میں نے کتنا خوف کھایا جسم میں کتنی مرتبہ کپ کپی پیدا ہوئی میرے جھوٹ اور میری بزدلی کا ریکارڈ میرے پاس محفوظ ہونا چاہیے 6 دسمبر اہل وطن خوش ہیں سب سے زیادہ وطن کے اخبار خوش ہیں یقائق ان کی اشاعتیں دگنی چوگنی ہو گئی ہیں روز فتح کی ایک نئی خبر آتی ہے روز لوگ اخباروں پر ٹوٹ کر گرتے ہیں اور فتح کی خبر پڑھ کر خوش ہوتے ہیں مگر فتح لندن کی ہوتی ہے قدم جرمن کے بڑھتے ہیں مگر خیر آج فتح کے ساتھ تھوس پیش قدمی کی بھی خبر ہے عمر سر پر بھی قبضہ ہو گیا خواجہ صاحب نے اتنے وسوخ سے اور اتنے معتبر راویوں کے حوالے سے یہ خبر سنائی کہ ابا جان کو اعتبار کرنا پڑا مگر ابا جان فتح اور شکست دونوں طرح کی خبریں متانت سے سنتے ہیں خواجہ صاحب کے خبر سنانے کے بعد میں نے غور سے انہیں دیکھا اس متین چہرے پر ایک اطمینان کی جھلک تو تھی میں گھر سے نکلا تو نذیرہ کی دکان سے لے کر تک یہ خبر سنتا چلا گیا امرتسر پر قبضہ ہو گیا ہے سات دسمبر آج کی تازہ خبر آگرہ کے ہوائی اڈے کو تباہ و برباد کر دیا گیا کیسے بلیک آؤٹ کے اندھیرے میں مرمری تاج جگمگ جگمگ کر رہا تھا اس سے آگرہ کا اور آگرہ کے ہوائی اڈے کی جائے بقو کا پتہ چل گیا اور بمباری کر کے اسے تہس نہس کر دیا گیا لوگ اس خبر کو پڑھ کر اور باخبر ذرائع سے رابطہ رکھنے والے یاروں سے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ سن کر کتنے خوش ہوئے اس خبر کے ساتھ ہی تاج محل کی گری ہوئی ساکھ یا بحال ہو گئی ورنہ ہم یہ طے کر چکے تھے کہ تاج محل سے اور اس تاریخ سے جس نے تاج محل کو جنم دیا ہے پاکستان کا کوئی رشتہ نہیں ہے مرمر کی طرح سفید ایک عمارت اس شہر میں بھی ہے آج جب ہم شیراز میں بیٹھے تھے تو عرفان نے اپنے تنز بھرے لہجے میں کہا کہ یار ہم نے امپیریل ہوٹل کو ڈھا کر جو ایک جھوٹا سچا تاج محل کھڑا کیا ہے وہ کہیں اپنے ساتھ ہمیں بھی نہ لے بیٹھے وہ کیسے یار دفتر سے واپس آتے ہوئے میں اس راہ سے گزرا تو بہت ڈرا وہ عمارت بلیک آؤٹ کے اندھیرے میں اتنی صاف نظر آ رہی تھی جیسے یہاں ہلکی ہلکی روشنی کا انتظام ہو دشمن کے جہاز اسے آسانی سے تار سکتے ہیں مجھے اس عمارت کے سفید ہونے پر زمانہ امن سے اعتراض چلا آتا ہے عمارت سفید ہونے کے ساتھ تاج محل بن جائے تو الگ بات ہے ورنہ سفیدی عمارت کے باوقار بننے میں بلامون کھنڈت ڈالتی ہے دھوپ آندھی بارش چیل کی بیٹ یہ چار چیزیں مل کر کسی عمارت کو قدامت اور عظمت بخشتی ہیں مگر یہ ہمارے شہر کی سفید عمارت اتنی نئی اور اتنی اجلی ہے کہ ابھی بہت عرصے تک اسے وہ وقار حاصل نہیں ہو سکے گا جو اکثر عمارتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ موسموں کے گرموں سرد سے گزرنے کے بعد مل جایا کرتا ہے بہرحال اب جب کہ امپیریل اس شہر کے تختے سے حرف مقرر کی طرح مٹ چکا ہے اور ڈالی اور اس کے پروانے افسانہ بن چکے ہیں سندلی بلی غائب ہو چکی ہے اس عمارت کو برقرار رہنا چاہیے ایک وقت آئے گا کہ اس کی منڈیریں کائی لگ لگ کر سیاہ ہو چکی ہوں گی اور پرندے کپ کب کی, کی ہوئی سفید و سیاہ بیٹوں کی آسودگی کے ساتھ بیٹھا کریں گے نئے زمانوں کی جنگوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ عمارتوں کو عظمت حاصل نہیں کرنے دیتی اونچی اونچی عمارتیں پرانی نہیں ہونے پاتی کہ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے اور بمبار تیارے انہیں مسمار کر ڈالتے ہیں جنگ کے بعد شہروں کی نئے سرے سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہیں مگر ابھی وہ نہیں ہوتی ہیں کہ بعد میں لیٹا فوراً آنکھ لگ گئی مگر تھوڑی دیر بعد امی نے جھجھوڑ کر جگا دیا بیٹے سائرن بج رہا ہے بس پھر رات بھر یہی ہوتا رہا جانے کتنی بار سائرن بجا میں بہت ڈرا ڈرا یہ سوچ کر کہ اس شہر کو جہاں میں نے اتنے دکھ سائے ہیں جہاں بیٹھ کر میں نے روپ نگر کو اتنا یاد کیا ہے اور اپنے تصور میں اب تک زندہ رکھا ہے. اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا میں اپنے دکھوں کو یاد رکھنا چاہتا ہوں بستی برباد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ دکھ بھی فراموش ہو جاتے ہیں جو وہاں رہتے ہوئے لوگوں نے بھرے ہوتے ہیں اس جنگ زدہ اہد کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دکھ ہماری یادیں نہیں بن پاتے جو عمارتیں جو مقام ان دکھوں کے امین ہوتے ہیں انہیں کوئی ایک بم کا گولا دم کے دم نیس تو نابود کر دیتا ہے میں اس شہر کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا دعا کر سکتا ہوں سو کرتا ہوں یہ میرے تصور میں آباد روپ نگر کے لیے بھی دعا ہے کہ اسے میں اب اس شہر سے الگ کر کے تصور میں نہیں لا سکتا روپ نگر اور یہ شہر میرے اندر گھل مل کر ایک بستی بن گئے ہیں نو دسمبر سڑک کو اس شہر میں عبور کرنا اب چندہ مشکل نہیں رہا جنگ کی پہلی صبح کو میں نے کس مشکل سے سڑک عبور کی تھی مگر کتنی جلدی ٹریفک کا زور ٹوٹ گیا دن گزرتے گئے ٹریفک کم ہوتا گیا رکشاؤں کا شور اب کتنا کم ہو گیا ہے اور لوگوں کی چیخ و پکار بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ شہر میں اب صرف بس کی سواری ملتی ہے کہ یہ سواری اسی پہلے تواتر کے ساتھ سڑک سڑک رواں نظر آتی ہے اس فرق کے ساتھ کیا اب اس کے فٹ بورڈ پر سواریاں لٹکی دکھائی نہیں دیتی اور اندر لوگ ڈنڈا پکڑے کھڑے نظر نہیں آتے تھوڑی سواریاں وافل نشستیں کسی بس اسٹینڈ پر ہچوم بھی دکھائی نہیں دیتا آج جب ہوائی حملے کا سائرن بچتا ہے اور ٹریفک کے سپاہی سیٹیاں بجاتے بیچ سڑک پر آ جاتے ہیں تو سڑک کے دونوں طرفوں میں سواریوں کی قطاریں لگتی چلی جاتی ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ شہر میں رکشائیں اور ٹیکسیاں ہنوز چل رہی ہیں شام پڑے کرفیو کا اعلان کرتی ہوئی سیٹیوں کے ساتھ جب میں گھر لوٹتا ہوں تو امی مجھ سے شہر کا حال پوچھتی ہیں اور محلے کا حال سناتی ہیں کہ آج فلاں گھر کے لوگ فلاں شہر چلے گئے ہیں. روز صبح کو خواجہ صاحب دروازے پر دستک دیتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں اطمینان سے بیٹھ کر حقے کے گھونٹ بھر کر سینا بسینا سفر کر کے آئی ہوئی کسی نئی فتح کی خبر سناتے ہیں اور روز محلے کے ایک اور گھر میں تالا پڑا نظر آتا ہے روز امی جانے والوں پر تبصرہ کرتی ہیں آج امی کچھ زیادہ گھبرائی نظر آتی تھی اے ہیں کیا محلے میں ہم اکیلے ہی رہ جائیں گے ذاکر کی ماں ابا جان متانت کے ساتھ بولے موت ہر جگہ ہے اس سے بھاگ کر آدمی کہاں جا سکتا ہے حضور کی حدیث ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں وہ موت کی ہی طرف بھاگتے ہیں میں حیران ابا جان کو تکنے لگا یہ تو وہی بات ہے جو ابا جان نے دادی اما سے کہی تھی جب روپ نگر میں وبا پھیلی تھی اور لوگ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر نگر سے باہر جا رہے تھے دو فرد ہمارے گھر سے بھی رخصت ہو گئے ہیں ہمارے سہن میں ایک امرود کا پیڑ ہے بیتے ہوئے بھلے موسم میں بلبلوں کا ایک جوڑا سونگتے سونگتے یہاں پہنچا اور یہیں کا ہو رہا امیون بلبلوں سے بہت بےزار تھے ارے ان کمبختوں نے امرودوں کا ناس کر ڈالا ذرا پکتا ہے تو اس میں چونچ مار دیتی ہیں کسی امرود کو جو پورا پکنے دیا ہو امی درختوں سے اترنے والے رزق میں پرندوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے امی نے مجھے گھور کر دیکھا یہ اچھی رہی کہ دکھ ہم بھرے اور کھائیں چڑیے توتے مگر اب وہ بلبلیں کہاں ہیں جنگ کی پہلی صبح کو وہ دونوں بلبلیں اڑتے اڑتی آئیں اور امرود پر اتر پڑی کس ذوق و شوق کے ساتھ پکتے امرودوں کا اپنی چونچ سے جائزہ لے رہی تھی کہ گھن گرج کے ساتھ ایک جہاز اوپر سے گزرا دونوں حواز باغتا امرودوں کو چھوڑ اڑ گئیں امرود ہمارے درخت میں اب بہت پک گئے ہیں امی روز توڑ کر چاٹ بناتی ہیں اب کسی امرود پر کسی چونچ کا نشان نہیں ہوتا ہمارے گھر آئے ہوئے وہ مہمان ہمارے پھلوں کے رسک میں وہ حصے دار جا چکے ہیں آج شیرات سے نکلتے نکلتے شام ہو گئی بس کرفیو میں تھوڑا وقت باقی تھا کہ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور باہر نکلا باہر خلقت بھاگم بھاگ چلی جا رہی تھی سواریاں سر پر ڈال رہی تھی موٹر تانگے اسکوٹر ٹیکسی رکشا بس غدر سا مچا ہوا تھا جیسے کوئی فلم کا شو ٹوٹا ہو مجھے بہت حیرت ہوئی دن بھر تو سڑکیں خالی پڑی رہتی ہیں سواریوں کا یہ سیلاب کہاں سے امڑ ڈایا کن اوجھل راہوں پر یہ سواریاں چل رہی تھی کہ اچانک مال روڈ پر کھینچائی ہیں میں نے کتنے رکشا والوں کو پکارا مگر کسی نے نہیں کوئی نہیں رکا حالانکہ وہ رکشا خالی تھیں سواریوں کے ہجوم میں پھنس کر ایک رکشا میرے قریب آ کر رکی. میں نے رکشا والے کی منت کی تو وہ بولا باؤ باغبان پورے چلنا ہو تو چل باغبان پورے کس خوشی میں ایسی خوشی میں کہ میں گھر پہنچنا ہے اور بھوپوں بجنے والا ہے تب میں نے سوچا کہ سواری کی تلاش میں مزید وقت ضائع کرنا بےسود ہے اس وقت سب کو اپنی پڑی ہے بہتر یہی ہے کہ پیدل چل پڑو رستے میں ممکن ہے ادھر جاتی ہوئی کوئی رکشہ مل جائے یا کوئی بھلا مانوس موٹر سوار ترس کھا کر لفٹ شام کے جھٹپوٹے میں دکانوں کے شٹر ایک شور کے ساتھ جلدی جلدی گر رہے تھے دکاندار جھٹ پٹ تالا لگا یہ جا کوئی کوئی کوئی موٹر میں کوئی سکوٹر پر کوئی پیدل. دونوں وقت بجلی کی روشنی کے شرمندے احسان ہوئے بغیر مل رہے تھے اندھیرا دھیرے دھیرے سڑکوں اور گلیوں میں پھیل رہا تھا یوں ہی مجھے خیال آیا کہ گزرے زمانوں میں روز شام کو یہی کچھ ہوا کرتا ہوگا جنگلوں میں زندگی کا بے چراغ زمانہ جب شکاری دن بھر شکار کھیلنے کے بعد شکار کے بوجھ کے ساتھ شام پڑنے سے پہلے پہلے اپنے اپنے غاروں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہوں گے وہ زمانہ جب جہاں تہاں بستیاں آباد ہو گئی تھیں اور چراغ جلنے لگے تھے جب بستی والے دن کی روشنی میں سارے کاج کرنے کے بعد دن ڈھلتے لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے گھروں کی طرف چلتے کہ چراغ میں بتی پڑنے سے پہلے گھر پہنچ جائیں وہ زمانہ جب بڑے شہر آباد ہو گئے تھے اور شہروں کے گرد فصیلیں کھنچ گئی تھی جب قافلے دہتے سورج تلے بے آباد گرم راہوں پر رنجے سفر کھینچتے منزل منزل گزرتے رات پڑنے سے پہلے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے جو قافلہ سست قدم ہوا اس نے شہر کے دروازوں کو بند پایا اور بے عما کالی رات فصیل کے سائے میں بسر کی جنگ نے شہر کی زندگی کو درہم و برہم کر دیا ہے میرے اندر زمانے اور زمینیں درہم و برہم ہے کبھی کبھی بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کس جگہ میں ہوں دن ڈھل چکا شام ہونے کو ہے جنگل کے رستے سنسان ہوتے جا رہے ہیں میں لمبے ڈگ بھرتا اپنے غار کی طرف جا رہا ہوں